سلات وسلام یا نبی اللہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے دہن میں زباں تمہارے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس مبارک سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہم اپنے قلب و روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کلریا مکی مدن مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل, اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں سلح صلی اللہ تعالی علی محمد علی علی وبارک وسلم میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی شہادت بھی حاصل کر لیں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ ازل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جب جب اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا نام نامی اسم میں گرامی سنوں گا صلی اللہ علیہ و وسلم پورا درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو جائے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی و تعالحمد وبارک و میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دھولہ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام طبا اول حمری ہے بادشاہوں کے انداز ہوا کرتے ہیں کہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اطراف دیگر شہروں دیگر ممالک کی طرف بھی بعض اوقات کو دورے کے سلسلے ہوتے ہیں سیر و سیاحت یہ بھی مقصود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی متم نظر ہوتی ہوں گی یہ تبا اول حمیری سیر و سیاحت کے لیے نکلا بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بڑے روبو دبدبے کے ساتھ اور بہت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر اس کے لشکر کی کیفیت یہ تھی کہ اس کے ساتھ ایک لاکھ تیس ہزار وہ افراد تھے جو سواریوں پر تھے اور ایک لاکھ تیس ہزار وہ افراد تھے جو اس کے ساتھ پیدر سفر پر تھے جب بھی یہ بادشاہ کسی علاقے میں جاتا تو لوگ بڑی حیرانی کے ساتھ اس کا شان و شوکت اس کا ٹاٹ باٹ اور اس کا یہ انداز دیکھنے کے لیے جمع ہوتے لوگوں کے لیے ایک دلچسپ بات ہوتی اور ایک بالکل نیا انداز ہوتا کہ اتنی بڑی تعداد ایک بادشاہ کے ساتھ یوں اس انداز میں جا رہی ہے دو لاکھ ساٹھ ہزار افراد ایک لاکھ تیس ہزار سوار ایک لاکھ تیس ہزار پیدل اور بعض اوقات اس طرح کی صورتیں بھی ہوتی ہوں گی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آدمی ملتا ہے یا کسی بڑے آدمی سے رابطہ واسطہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعلقات بنانے کے لیے کوئی تحفہ دیا جاتا ہے کوئی جگر وہ اس طرح کے ہدایات کا سلسلہ ہوتا ہے تو بادشاہ کو یہ اچھا لگتا تھا یہ انداز ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ دورہ کرتے کرتے کرتے کرتے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف متامہ پہنچا مکہ مکرمہ پہنچا تو جو پیچھے اس کو ایک انداز نظر آ رہا تھا کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے اس کا لشکر دیکھنے کے لیے آتے کو میل ملاقات کی صورتیں ہوتی کوئی تحائف کا تبادلہ ہوتا مکہ مکرمہ پہنچا تم اہل مکہ میں سے کوئی ایک بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا لشکر اگرچہ ساتھ ہے ایک لاکھ تیس ہزار سوار ہیں ایک لاکھ تیس ہزار پیدل ہیں پورا ٹاٹ باٹ ہے کرسی اقتدار بھی ہے لشکر جرار بھی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود اہل مکہ میں سے کوئی آدمی بھی اس کا لشکر دیکھنے کے لیے اور اسے دیکھنے کے لیے نہیں آیا شاہی یمن با اول حماری اس کے لیے یہ بڑا حیران کن معاملہ تھا پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں آیا اسے اس پر غصہ آیا کہ اہل مکہ نے اس کو عزت کیوں نہیں دی اس کے لشکر کو جو ایک مان دیا جانا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں دیا غصے کی حالت میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلا کر یہ کہا کہ مجھے یہ بتائی سمجھ نہیں آئی مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ماجرا کیا ہے پورے شہر میں سے کوئی ایک بندہ بھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا وزیر کہنے لگا بادشاہ یہ جو شہر ہے نا جس شہر میں اس وقت ہم موجود ہیں اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے بیت اللہ شریف کی اہل مکہ کی پوری دنیا میں عزت کی جاتی اور جس قدر لشکر تمہارے ساتھ ہے نا اس سے تو کہیں زیادہ لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور پوری دنیا سے یہ لوگ سفر کر کے آتے ہیں کابت اللہ کا جلوہ دیکھتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں یہاں عبادت کرتے ہیں اور یہاں کے جو خدام دام ہے نا کابت اللہ کی دیکھ بھال کرنے والے کابت اللہ کی صفائی کی خدمت کی سعادت پانے والے اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے یہ باہر سے آنے والے ان اہل مکہ کو تحائف اور نظرانے پیش کرتے ہیں بادشاہ نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی عزت ہو میرے ہوتے ہوئے مجھے دیکھنے کے لیے میرے لشکر کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے اور یوں اس انداز میں اس گھر کو دیکھنے کے لیے لوگ جماؤ بادشاہ آگ بگولا ہوا غصے کی حالت میں قسم کھا کر کہنے لگا کہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ میں کعبات اللہ کو گرا دوں گا اور اہل مکہ ان میں سے بھی ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر اس کو سزا دوں گا ان سب کو سفا ہستی سے ختم کر دوں گا بادشاہ نے پوری نیت کی کابۃ اللہ اللہ تعالی جل جلال کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہوئی ہے یہ تو قیامت تک کے رہنے کے لئے آیا یہ گھر صبح قیامت تک یا دنیا میں یو اس انداز میں اپنی برکتیں لوٹاتا رہے گا اور یہ ہے کب سے قرآن پاک نے ذکر کیا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ تو یہ کابۃ اللہ ہے اب کعبۃ اللہ کو کی نیت کابت اللہ کو گرانے کا ارادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ بادشاہ اس پر عزاب الہی ایک بیماری کی صورت میں مسلط ہوا وہ بیماری کیا ہے اس کی آنکھوں سے اس کے ناک سے اس کے منہ سے اس کے کانوں سے خون رسنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی خطرناک بیماری اور ایک ایسا ازیت ناک مرحلہ جس سے یہ دوچار ہوا کہ اس کے جسم سے مختلف حصوں سے لیس دار مادار اور طوبت کی صورت میں نکلنے لگا جو کہ اذیت کے ساتھ ساتھ بدبو دار بھی تھا تکلیف تو تھی اپنی جگہ پہ لیکن اس تکلیف کے ساتھ ساتھ یہ بدبو دار بھی تھا اور اس کو طرف بدبو کہ اس کے حوالے اس کے قریب اس نے بیٹھنے والے وہ بھی اس سے کنارہ کشی کرنے لگے اس قدر بدبو کے ہوتے ہوئے کون اس کے پاس بیٹھے لوگ کنارہ کشی کرنے لگے اس کے پاس بیٹھنے, کے, پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں اب بادشاہ نے اطبا کو بلوایا مختلف قسم کے طبیب آئے حکیم آئے علاج معالجے کا سلسلہ ہونے لگا لیکن کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ معاجرہ کیا ہے مرض کیا ہے تکلیف کیا ہے کس انداز میں اس کے علاج کی صورت کرے ایک شام اس کے ہمراہی علاما میں سے ایک عالم بادشاہ کے پاس آئے انہوں نے آ کر بادشاہ کی نبض دیکھی بادشاہ کی نبض دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بادشاہ تیرا جو مرض ہے نا مرض فلکی ہے علاج عرضی ہو رہا ہے بیماری آسمانی ہے علاج زمینی ہو رہا ہے یہ جو علاج جاری ہے نا یہ علاج تم ساری زندگی بھی کرواتے رہو تمہیں صفایا بھی نہیں ملے گی اس لیے کہ تمہارا مرض ایسا ہے ہی نہیں مجھے یہ لگتا ہے کو بری نیت کی اور یہ جو سارا کچھ نظر آ رہا ہے نا یہ اس بری نیت کا وبال ہے اگر واقعی ایسا ہے جو میں کہہ رہا ہوں تم اپنے اس نیت سے توبہ کرو بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی اور کعبات اللہ کو گرانے کا اہل مکہ کو عذیت پہنچانے کا جو ارادہ کیا تھا اس سے دل ہی دل میں طائب ہو کر باد آ گیا اللہ ہی قدرت دیکھیے اللہ تعالی جل جلالہ نے بادشاہ کو شفایا بھی اطاف جب بادشاہ صحت مند ہوا تو اپنی صحت کی خوشی میں اللہ تعالیٰ جلال الح کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اس نے ایک ریشمی غلاف تیار کروایا اور وہ ریشمی غلاف جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ پر چڑھایا گیا اللہ تعالیٰ جلال الح کی قدرتیں دیکھیے ابھی کچھ ہی دیر پہلے جس نے یہ نیت اور ارادہ کیا تھا کہ میں کعبات اللہ کو گرا دوں گا کابت اللہ کو اہل مکہ کو سفے ہستی سے مٹا دوں گا اللہ تعالی جل ہوں نے اپنے گھر کی حفاظت کا کیسا پیارا انتظام فرمایا یہی طبا جو کابت اللہ کو گرانے کا ارادہ کر رہا ہے کاعبۃ اللہ کو ڈھانے کی نیت کر رہا ہے اب یہ خود ہی آگے بڑھ کر ریشمی غلاف تیار کر کے کابت اللہ پر چڑھا رہا ہے اس کے بعد اہل مکہ جن سے ایک توقع تھی نا یہ نذرانے لے کر آئیں گے میرا لشکر دیکھنے کے لیے آئیں گے میرا جاہو جلال دیکھیں گے میرا روب دبدبا میرا ٹاٹ باٹ اور میرا یہ سارے کا سارا جو نظارہ ہے یہ دیکھنے کے لیے آئیں گے مجھے نظرانے دیں گے اب بادشاہ ان اہل مکہ کی طرح متوجہ کا بات اللہ پر تو رشمی گلاب چڑھ گیا اس کے بعد اس نے اہل مکہ کو اشرفیاں دی اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں سونے کے سکے ان کو ہتھی کیے اور ان کے لیے بھی باقاعدہ سے سوٹ تیار کروا کے وہ ان کو دیے گئے ان کو کپڑے دیے گئے ان کو نظرانے دیے گئے اب یہاں سے بادشاہ کا سلسلہ سفر کا آگے چلا بادشاہ سفر کرتے کرتے کرتے کرتے اب ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں ایک کنواں جس کنویں کو کتابوں میں یسرب کے نام سے موسوم کیا گیا بادشاہ وہاں پہنچا اس کے ساتھ علماء کی ایک جماعت بھی سفر کیا کرتی تھی مختلف علاقوں سے مختلف شہروں سے مختلف ممالک سے علماء کو اس نے جمع کر کے اپنے قافلے میں شریک کیا ہوا جب یہ وہاں پہنچے قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہ علماء آپس میں مل کر بیٹھ کر گفتگو کرنے لگے اور موضوع سخن بڑا پیارا تھا یہ جو موضوع تھا نا گفتگو کا یہ جو آپس میں ان کے موضوع سخن چل رہا ہے جو آپس میں گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے آپ یوں سمجھیے کہ آج کے سارے سلسلے کی جان ان کا آپس میں یہ کلام وہ گفتگو کیا ہے وہاں کی مٹی کو سنگا خوشبو آئے وہاں کے اطراف و اکناف کا جائزہ لینے لگے اب آپس میں تبصرے شروع ہوئے یہ نشانی یہ ہماری فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ نبی یہ الزمان جس علاقے میں ہجرت کر کے آئیں گے نا وہاں یہ نشانی پائی جائے گی فلاں نشانی وہ بھی یہاں پائی جا رہی ہے یہ نشانی یہ بھی پائی جا رہی ہے نہیں آپس میں یوں اس انداز میں گفتگو ہونے لگی اور سارے کے سارے علامات اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی یہ الزمان کی ہجرت گاہ یہ علاقہ بنے گا باقاعدہ سے بعد کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی ذکر کیے گئے کہ اہل یہود کا انداز تھا کہ وہ آپس میں حلقے بنا کر بیٹھتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے جن جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا وہ نشانیوں پر گفتگو کرتے ان کے آنے سے پہلے یہ ہوگا یہ نشانی پوری ہو گئی یہ نشانی بھی ہے یہ بھی پوری ہو گئی یہ بھی باقی ہے یہ نشانی بھی باقی ہے اور اس میں عام طور پر جو گفتگو ہوا کرتی تھی نا وہ تھی مؤلی مکہ ان کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہوگی اور ان کا مسکن ان کا مدفن مدینہ طیبہ ہوگا سب سے آخر میں آئیں گے سب سے افضل ہوں گے کئی طرح کی گفتگو یہ اہل یہود اپنی نجی گحفلوں میں کیا کرتے تھے اب یہ عام یہودی نہیں ہیں علما اور آپس میں مل کر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ نشانیاں جو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی سمجھی دیکھی وہ ساری نشانیاں تو یہاں پائی جا رہی ہیں یقیناً یہی وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں نبی یہ آخروں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جلوہ فرما ہوں گے اب اس کے بعد کیا تھا یہ حضرات بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ سے آ کر بات کی کہ بادشاہ ہمارا تمہارا ایک عرصے کا ساتھ تم نے جہاں کہا ہم قدم قدم پہ تمہارے ساتھ رہے سفر میں حضر میں جس جگہ بھی تم نے جانے کا کہا ہم تمہارے ساتھ ساتھ چلے لیکن دیکھو ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہمارا اور تمہارا ساتھ یہاں ختم ہو جائے تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ ہم اسی جگہ کو اپنا مسکن بنائیں گے ہم یہی ڈیرا جمائیں گے بادشاہ نے وجہ پوچھی کہ تم یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو انہوں نے جو دل کی بات تھی نا وہ بادشاہ کے سامنے بیان کر دی کہنے لگے کہ وہ نشانیاں جو نبی آخر و کی ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی وہ ساری نشانیاں یہاں پائی جا رہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی شہر کو اپنا مکن بنائیں اگر ہماری زندگی میں وہ نبی جلوہ فرما ہو گئے ہم ان کی زیارت سے اپنے دل کی ٹھنڈک کا سامان کریں گے اور اگر ہمارے دور میں وہ نبی جلوہ فرما نہ ہوئے ہمارے بعد ان کی آمد کا سلسلہ ہوا کبھی نہ کبھی تو ایسا وقت آئے گا نا کہ چلتے چلتے چلتے ان کے قدموں سے لگنے والی گرد اڑے گی ہماری قبروں پر پڑے گی یہی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی ہم نہیں ہماری آنے والی نسلیں ان کی زیارت کر لیں گی ہماری اولاد میں سے کوئی نہ کوئی ان کا کلمہ پڑھ کے ان کی امت میں شامل ہو جائے گا جب ان حضرات نے یہ بات کی تو بعض روایات میں یوں بھی ذکر کیا گیا کہ بادشاہ نے ان کی اس نیت کا جائزہ لینے کے لیے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے اپنے وزیر کے ذمہ کیا وزیر نے ان سے انفرادی اجتماعی مختلف انداز سے جانچ پڑتال کی حقیقت حال یہ تھی اور وہ دل ہی سے یہ نیت کر چکے تھے کہ ہم تو اس نبی کی زیارت کے لیے یہاں ڈیرہ لگائیں گے بادشاہ کو جب پتا چلا بادشاہ کہنے لگا کہ دیکھو تم ایک اچھا ارادہ لے کر اچھی سوچ کے ساتھ یہاں بیٹھنا چاہ رہے ہو نا تو مجھے کچھ خدمت کا موقع دو میں تمہارے لیے یہاں رہائش کا انتظام کرواتا ہوں چار سو علامات تھے جنہوں نے یہاں رہنے کی نیت کی تھی بادشاہ نے چار سو مکانات بنوائے چار سو کنیزوں سے ان کی شادیوں کا سلسلہ کیا گیا اور اس کے بعد جب یہ انہوں نے اپنی نیت کا اظہار کیا تقریباً ایک سال کا عرصہ لگا یہ مکانات تیار ہونے میں جمن کا بادشاہ اب یہ ان علماء کے لیے مکانات تیار کروا رہا ہے مکانات تیار ہو گئے باقاعدہ سے ایک مکان سرکار کی دنیا میں تشریف آوری سے ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے ایک مکان دو منزلہ تیار کروایا گیا بادشاہ نے جو ان میں سب سے بڑے عالم تھے نا ان کو کہا کہ اس مکان میں آپ رہیں گے اور اس کے بعد اگلی بات جو تھی وہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات بادشاہ ان کو کہنے لگا کہ جب وہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہو جائے اور ان کی کائنات میں تشریف آوری ہو جائے تو سنو اگر میں دنیا میں ہوا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس نبی کی زیارت کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے سلام محبت پیش کرنے کے لیے میں خود حاضر ہوں گا اور اگر میں نہ ہوا میں تمہیں خط لکھ کر دے رہا ہوں یہ خط رہے گا سب سے بڑے عالم کے پاس ان کی زندگی میں آئے میرا یہ خط ان کو دیں گے اور اگر ان کی زندگی میں نہ آئے تو یہ خط اپنی نسلوں میں منتقل کرتے رہنا بتاک تمہیں کہہ رہا ہوں یہ خط اس نبی تک پہنچنا چاہیے وہ خط بادشاہ نے لکھا اس خط میں ویسے تو کئی طرح کی باتیں تھیں لیکن ان میں سے ایک بات بڑی پیاری بادشاہ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام لکھا سلام لکھنے کے بعد کہتے ہیں انآلہ دینک اس خط کا مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان یار حبیب آپ دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے سب سے پہلا اپنا امتی مجھے قبول فرما لیجیے مجھے اپنی غلامی میں لے لیجیے آمن منسوب ربی کا و میں آپ کے رب پر ایمان لایا وہ ان ادرک تو فی ون تل اد فش فلیمل اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا میں خود چل کے آپ کی زیارت کری جاؤں گا اگر آپ کا زمانہ مجھے نصیب نہ ہوا ایک التجا ایک گزارش آپ کی خدمت میں کہ کل قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ہمارے آقا کی ابھی دنیا میں جلوہ فرمائی نہیں ہوئی سرکار ابھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے محبوب کی دنیا میں تشریف آوری میں ابھی ایک ہزار سال باقی ہے یہ اس سے پہلے کے سارے معاملات ہو رہے ہیں اہل مدینہ کی مدینہ طیبہ کی آبادی کا ایک ذریعہ یہ حضرات بنے اور کس پیارے انداز میں کیا محبت بڑا ماحول ہوگا اور کیسے کیف آور لمحات ہوں گے کہ جب یہ چار سو علماء محبوب کی آمد کے انتظار میں مکہ مکرمہ میں ڈیرے جما رہے ہیں اور اس بادشاہ کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا جو خط لکھ کر دے رہا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے پتہ نہیں کب آئیں گے میری زندگی میں آئے میں خدا ہوں گا اور اگر میری زندگی میں جلوہ فرمانا ہوئے میرا یہ خط ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا اللہ تعالی ان محبت کرنے والے حضرات کے مقام میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اور اللہ تعالی ان آشقان رسول کا صدقہ جو محبوب کے انتظار میں مدینہ طیبہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سرکار کی آمد سے ایک ہزار سال پہلے ڈیرا لگا رہے ہیں ان کا صدقہ رب کریم ہمیں بھی نصیب فرمائے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سکارت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام طبع اول میری نے خط دیا دو مرزلہ مکان میں رہنے والے بڑے عالمی تین کے سپرد کیا اب اس کے بعد کیا ہوا آئیے نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور محبوب کا اعلان نبوت اس کے بعد سفر ہجرت یہاں سے آپ کے سامنے چند ایک مدنی پھول عرض کرتا ہوں ہمارے کریم آقا ہمارے رحیم آقا ہمارے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم نے جب سفر ہجرت فرمایا سفر ہجرت میں ویسے تو کئی ایک واقعات ہے سفر ہجرت کے سفر ہجرت کئی دن کا تھا سفر ہجرت میں رونما ہونے والے واقعات اور معجزات اور نبوی کمالات وہ پورا ایک الگ موضوع ہے لیکن ان میں سے ایک چیز آپ کے سامنے رکھ کے سرکار تعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہم اس طرف بات کو لے کر چلیں گے کئی ایک حضرات ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آئے جب سرکار نے ہجرت کی نا تو مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا جو زندہ پکڑ کر لیا یا معاذ اللہ معاذ اللہ شہید کر دے اس کے لیے سو اونٹ کا انعام کئی انعام کی لالچ میں آئے لیکن کتابیں شاہد ہیں کہ ان پیچھا کرنے کے لیے آنے والوں میں ارادہ برا ہے نیت بری ہے سوچ بری ہے ذہن برا ہے ایک گندے ذہن کے ساتھ کہ معاذ اللہ سبا معاذ اللہ پکڑیں گے یا شہید کریں گے انعام ملے گا سرکار کے پیچھے چلتے چلے آ رہے ہیں محبوب کا پیچھا کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان پیچھا کرنے والوں وہ اگر ہم دیکھتے ہیں نا کتنے ہی آئے اللہ تعالیٰ جل جلال ہوں نے ایمان کی دولتیں عطا فرمائے نیت بری ارادہ برا لیکن قدم قدم سرکار کے پیچھے آ رہے ہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت دی کئی ایک ان میں سے ایسے ہیں جو مشرف با اسلام ہوئے ان میں سے ایک صاحب بريدا اسلم اپنے سات ستر افراد ليے سركار کا پيچھا كرتے ہوئے آ رہے ہيں كوئى سا بھى كاراہورسم نہيں كوئى مير ملاقات نہیں کوئی اليک سليک نہيں كوئى چہرے سے شناس آئى نہیں يہاں تک كہ چلتے چلتے چلتے سرکار کے سامنے آ گئے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ كا علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے سرکار نے پوچھا من ان تھا كون ہو تم کہتے انا بريدا میں برائی ہوں سرکار نے فرمایا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو بنی اسلام, قبیلہ اسلام سے بنو اسلم سے جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا, ارشاد فرمایا, قبیلہ بنو اسلم اس بھی کئی شاخ تمہارا تعلق کس شاخ سے کہتے بنو سہم سے محبوب کی زبان پر یہ سوالات جوابات اور جوابات کے بعد ایک ایک جملہ اور بھی تھا من آتا تم کو برائی تھا میں برا ہوں بريدا اس میں ٹھنڈک کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے معنی میں ٹھنڈک کا مانا جب سرکار نے سنا نہ ارشاد فرما برادا امردا اپنا کام ٹھنڈا ہو گیا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو قبیلہ بنو اسلم سے اسلم سلام سلامتی كے معنی پایا جاتے ہيں سرکار نے فرمايا سلام نہ ہم سلامت رہے پھر اگلا سوال اس کی بھی کئی شاخیں ہیں تمہارا تعلق کس شاخ سے من بنى سہ من بنو سہم سے سہم اس کا مانا ہوتا ہے حصہ جب یہ جملہ کہا نا میرے آقا نے فرمایا میرا حصہ نکل آیا میرا حصہ نکلا آیا یعنی یہ تم اور تمہارے ساتھ جو ستر افراد ہیں نا یہ سارے اس قبیلے میں سے میرا حصہ ہیں جب بات یہاں پہنچی برادہ کہتے ہیں آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں اپنا تعارف بھی تو کرائیں آپ کون ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انا محمد اب دلہ رسول اللہ میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا رسول جناب عبداللہ ان کا بیٹا ہو پتہ نہیں کیا تحصیل تھی اس جملے میں جو ہی سرکار نے یہ کلمات کہے نا بريدا اسلم كہتے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر كر جی یہ ستر افراد معاذ اللہ سما معاذ اللہ بری نیت اور برا ارادہ لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی اب ارت بريدہ سرکار کی بارگاہ میں ميز كرتے آكا مدینہ طيبہ جا رہے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میں مدینہ صاحبہ میں آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں کئی اور بھی پیچھا کرنے والے آ رہے ہوں گے نا کوئی آپ کو ازیت نہ پہنچائے کوئی آپ کو تکلیف نہ دے اب یہ یہاں سے ساتھ ساتھ چلیں درمیان میں وہ قبا کا جو وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وادی قبا میں گزارا اس کو بھی چھوڑ کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہونے لگے جب شہر مدینہ میں کا داخلے کا وقت آیا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ ستر افراد کے ساتھ والے اہل قبا یوں ایک جلوس کی صورت میں ہمارے آقا مدینہ مدينا کی طرف بڑھ رہے ہیں شہر مدینہ میں داخل ہونے لگے بريدا خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, ارض کرتے ہیں لا كرتے مدينا اللہ و ماكلى وكا ایک خواہش ہے ایک تمنا ایک آرزو اب مدینہ طیبہ میں داخل ہونا تو آپ کے اس جلوس کے ساتھ آپ کی عزت و عظمت کا پرچم بھی ہونا چاہیے فحلہ امامہ پا بردا نے اپنا امامہ کھولا امام کھولنے کے بعد اس کو نیزے پر باندھا اور یوں پرچم کی صورت میں بلند کیا جلوس بھی ساتھ ساتھ ہے پرچم بھی ساتھ ساتھ ہے اب اس کے بعد اگلی بات حیرت رضی اللہ عنہ سے سنیے آپ ارشاد فرماتے ہیں لما کان الزی دخلفی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینہ کل شعیب ہر چینس کہتے ہیں جب سرکار مدینہ میں داخل ہوئے نا مدینہ طیبہ کی ہر ہر چیز پر نور کا سماں نظر آتا اور ابن ابھی خیتما کہتے ہیں شہید تو یوم دخل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المدینہ جب محبوب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے نا میں بھی وہاں موجود تھا فلم احسن من لا عدوى. اس دن سے بڑھ کر حسین و جمیل دن میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہر طرف نوری نمک ہر طرف نوری نور ہر طرف چمک کی چمک ہر طرف کہکشاں کہکشاں ایک بالکل جدا گانا نظارہ تھا شہر وفا مدینہ تلمصطفیٰ کا جب سرکار مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور سرکار تو علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوس بڑھتا چلا آ رہا ابو تابود اور مسرد امام احمد میں اس حادیز کو ذکر کیا گیا ہر سیاسی اب کہتے ہیں <تصفح> لمحہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ مدینہ لائیبا تو پر ہن کدو اہل حبش آ گئے کالے کالے رنگ والے بلالی جنہیں امداوت اسلامی والے کہتے ہیں یہ آئے ان کا سب سے منفرد انداز بڑا پیارا انداز انہوں نے آلات حرب تلوارے وغیرہ لی ہیں سرکار کا جلوس جا رہا ہے اور اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وسلم کے جلوس کے آگے آگے یہ جنگی کرتب دکھاتے چلے جا رہے ہیں کیا پیارا سما ہے کیا نور آور لمحات ہیں اللہ تعالیٰ جل جل جلال ہوں کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں داخل ہو رہے ہیں جب یہ جلوس نبی بڑھتا بڑھتا شہر مدینہ میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت اہل مدینہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا کس پیارے انداز میں استقبال کر رہے ہیں صحیح مسلم کے حدیث فسائد رجالو کلب چھتوں پر مرد اور عورتیں جمع و تفر کل علمان امل قدم گلیوں میں بھی جلوس کے ساتھ ہجوم ہی ہجوم ہے لڑکے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں غلام بھی ہیں کو چھتوں پر ہیں کو نیچے ہیں سرکار کے جلوس کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آوازیں آ رہی ہیں یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں اور البدایہ و نایا نے ذکر کیا جب سرکار کا جلوس مدینہ طیبہ میں داخل ہوا نا تو اس وقت صحابہ کی زبان پر نارے تھے اللہ اکبر قد جا محمد اللہ اکبر قد جا نبی اللہ اللہ اکبر قد جا رسول اللہ اللہ کبیائی کا نعہ بلند ہو رہا ہے سرکار تعلوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کا نعرہ بلند ہو رہا ہے اور اس نعرے کا اگر ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں نا وہ ترجمہ بڑا پیارا ترجمہ بنے گا نہیں آپ کد جا رسول اللہ قد جا نبی اللہ اگر اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یوں نعرے بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم آپ کا جلوس بڑھتے بڑھتے بڑھتے جب مقام سنیت الودا پر پہنچتا ہے وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نے اپنے قلبی جذبات کا اظہار کر رہی سدا بلند ہو رہی ہے صلاع البدر علینا من سنیات الوداع و جب دعا علینہ مادا دائی المبعوث سفینا جی امر المتا بجب شکر ما مادا علی دا صلاح البدل اس کا مطلب چودہ کا چاند آ گیا چودمی کا چاند آ گیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چودہ کا چاند بن کر ہی تو آئے تھے آج ہماری زبان پر بھی نعرے آتے ہیں نا اور ہماری زبان پر بھی یہ ترانے آتے ہیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے یہی پیارو محبت کے جذبات اہل مدینہ کی زبان پر ہیں اور یوں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا جلوس شریف بڑھتا بڑھتا آگے جا رہا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات میں محسوس کرنے کی کوشش کیجیے یہاں جلوس میلاد میں شرکت کی صورت ہوتی ہے نا اس جلوس کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں ہمارے علما ہمارے مبلغین ہمارے اہم مذہبی شخصیات کیسا پیارا منظر ہوتا ہے کیسا مزے کو بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے جب جلوس میلاد میں شرکت ہوتی ہے؟ اب اس وقت کے جلوس کا تھوڑی دیر کے لیے عالم تصورات و تخیلات میں جا کر محسوس کرنے کی کوشش کیجیے کیسا حسین منظر ہوگا کہ جس جلوس کی قیادت خود تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے جلوس آگے بڑھا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب مختلف قبیلوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کبیلا بنو سالم سرکار وہاں پہنچے وہاں کے لوگ سرکار کے استقبال کے لیے پہلے ہی کڑے یہاں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ آدا کی گئے نماز جمعہ سے فراغت ہوئی قبیلے کے لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہو چکے محبوب آگے بڑھنے لگے یہ کبیل بنو سالم کے لوگ بڑی محبت کے ساتھ خدمت اقدس محرض کرتے ہیں آقا کے اندانا حضور سارا مدینہ ہی آپ کا ہے آپ کسی بھی جگہ ڈیرا جمال ہے کسی بھی جگہ جلوہ فرما ہو جائے سارے کا سارا مدینہ آپ کا اپنا ہے نا آکا ہماری خواہش یہ ہے آپ ہمارے قبیلے میں تشریف فرما ہو جائیے جو خدمت ہمارے سپرد کریں گے ہم حاضر ہیں حضور ہمارے قبیلے میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد سنا خلو سبیلا اس کا رستہ چھوڑ دو فن مامور یہ تو حکم الہی کی پابند ہے رستہ چھوڑ دیا گیا اب اس کے بعد اگلا قبیلہ آیا اب اگلے قبیلے والوں نے بھی اسی انداز میں سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کی آقا ہمارے قبیلے میں تشریف رکھیے سرکار نے ان کو بھی یہی بات ارشاد فرمائے یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے قبیلہ بنونا جا رہا ہے یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاتا چلوں ہر قبیلے سے سرکار گزر رہے ہیں ہر قبیلے والے عرض کرتے چلے جا رہے ہیں حضور یہاں تشریف رکھیے حضور ہمارے قبیلے میں آئیے حضور ہمارے ہاں قیام فرمائیے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ایک کو یہی جواب دیتے ہیں خلو سبی لہا فنور میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو اسے پتہ اس نے کہاں جانا ہے اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے جب یہ بار بار یہی آوازیں آ رہی تو اہل مدینہ محبوب کے غلام سرکار کے صحابہ کس طرح وہ حسرت بری نظروں سے دیکھتے ہوں گے اونٹنی کو اس کی چال کو یہ دائیں مڑتی ہے کہ بائیں مڑتی ہے یہ ادھر جاتی ہے کہ ادھر جاتی ہے یہاں رکتی ہے کہ آگے نکلتی ہے نہیں ہر ایک بڑی حسرت کے ساتھ اس کی چال کو دیکھ رہا ہوگا کبیلا بنو نجار آیا جب کبیرہ بنو نجار میں پہنچے تو بنو نجار کی بچیاں یہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے ان کی زبان پر یہ ترانا تھا نہ یا حبا محمد منجار ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں کس قدر اللہ تعالی جل جلال نے ہم پر کرم کیا کہ ہمیں ایسا عظیم پڑوسی اللہ نے ہمیں دے دیا ہمارے آقا جو نبیوں کے بھی آقا ہیں وہ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہونے والے ہیں کسی نے اس کا ترجمہ اردو زبان میں یوں کیا ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی خوشی ہے آمینا کے لال کے تشریف لانے کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے رکے ان بچیوں سے ارشاد فرمایا اتوینا نہیں کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو ارد کرتی ہیں نعم یا رسول اللہ آقا ہاں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں جب یہ جواب ارض کیا نا اب اس کے بعد سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایک جملہ ارشاد فرمایا میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے مزہ تو اس صورت میں آتا ہے نا انہوں نے کیا حضور ہم آپ سے محبت کرتی ہیں سرکار نے تین مرتبہ فرمایا انا و اللہ او انا کنہ انہ احبو کننا انا انہ احبو کنہ اللہ کی قسم میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد سلسلہ سفر مزید آگے بڑھا نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم جب آپ یہاں سے آگے تشریف فرما ہوتے ہیں نا تو آگے وہ مقام آیا کہ پہلے تو بار بار یہ صدا بلند ہو رہی تھی نا خلو سبیلا فن نہ میری اونٹنی کا رستہ چھوڑ دو اسے پتہ ہے اس نے کہاں جانا ہے یہ حکم الہی کی پابند ہے اس نے جدھر جانا ہے نا یہ وہاں جا کر خود ہی بیٹھ جائے گی اونٹنی ایک مقام پر رکی اس مقام پر رکھتے ہی اس نے ایک جھرجری والی کیفیت تاریخ ہوئی ہوگی اور ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے یہ مکان جس مکان کے سامنے یہ اونٹنی رکتی ہے یہ مکان دو منزلہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کی توجہ یقیناً اس طرف گئی ہوگی ایک ہزار سال پہلے چار سو لاما کر یہ مکان تیار ہوا ایک دو منزلہ مکان تیار کیا گیا سب سے بڑے عالم نے یہاں پڑاؤ ڈالا اور تبا اول نے خط اس مکان میں دیا جب آئیں گے نا وہ یہاں کیام فرمائے بابر آف امیر کی خواہش تھی یہاں سارے دعوت دیتے چلے جا رہے ہیں سارے روکنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں اونٹنی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی اور یہاں اس دو منزلہ مکان کے سامنے آ کر اٹھنی بیٹھ گئے جب یہاں اونٹنی بیٹھتی ہے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری یہ ان کا مکان ہے علی شان ان کا نام نامی اس میں گرامی خالد ہے والد کا نام زید ہے جب اونٹنی یہاں بیٹھی نا حیرت ایوب انصاری باہر آئے سرکار کا سامان لیا اپنے گھر میں چلے گئے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم نے چھ ماہ کا عرصہ اس گھر میں گزارا اس کے بعد جب الگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لیے حجرے تیار ہو گئے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم وہاں تشریف فرما ہوئے یہاں جو ایک بڑا پیارا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے اندر آئے ہرت ابو ایوب انصاری ان کے خاطم خاص ہیں ابو یعلا جن کا نام ہے حرت ابو ایوب انصاری ان کو ان پر بڑا مان تھا بڑے پیارے خادم خاطم خاص حرت ابو ایوب انصاری نے وہ خط ابو یعلا ان کے سپرد کیا ہوا تھا کہ اس کی حفاظت تمہارے ذمے تم اس کو کسی محفوظ جگہ پہ سنبھال دو جوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو یعلا کو نام لے کر مخاطب کیا تم ابو یعلا ابو یعلا حیرت تو استعجاب کے عالم میں غوطہ زن کیا بدل گئی دل دل میں سوچتے ہوں گے انہیں کیسے پدا چلا کہ میرا نام ابو یعلا ہے عرض کرتے ہیں جی ہاں آقا میں ابویالہ انہیں کیسے پتا چلا میرا نام انہوں نے کیسے جان لیا یعنی ہم کسی کے گھر میں جائیں ہمیں کیا پتا گھر میں رہنے والے کون کون ہے ہمیں کیا پتا کہ اس گھر میں رہنے والے اس فرد کا یہ نام اس کا یہ نام اس کا یہ نام اس کا یہ نام کو تعارف کرائے گا تو پتہ چلے گا نا لیکن یہاں کیفیت فیت کیا ہے سرکار تعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے آتے ہی فرمایا تمہارا نام ہے جی ہاں آکا میرا نام ابویالہ اچھا اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا اپنا تعارف محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں ابو یعلا تمہارے پاس میری ایک امانت ہے وہ تبا اول حمری کا جو خط ہے نا وہ لے کر آؤ ابو یعلا، پہلے حیرت تھی نام کیسے پتا چلا اب تو اگلا مرحلہ آ گیا نا سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات کر دی ابو یعلا میری امانت تمہارے پاس ہے وہ کہاں وہ لے کر آؤ آج بعض اوقات نا شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں کبھی علم شریف کے بارے میں وسوسے سے آئیں گے تو کبھی اللہ نے اپنے نبی کو کتنا اختیار دیا اللہ نے اپنے نبی کو یہ دیا تو وہ نہیں دیا تو وہ دیا تو یہ نہیں دیا کئی طرح کی چیزیں ذہن میں شیطان ڈالتا ہوگا نا حضرت ابو یعلا ذرہ برابر سوال نہیں کرتے اہل مکہ میں سے بھی تو کئی کافر تھے نا جڑوں سمیت حرکت کرتا ہوا سرکار کی بارگاہ میں آیا کئی ایسے بھی بدبخت تھے جو جادو جادو کہ چلے گئے سرکار نے چاند کے دو ٹکڑے کیے کئی بدبخت بخت اس طرح کے تھے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا اور مشاہدہ کرنے کے بعد بھی طبیعتوں میں ہجانی کیفیت پیدا ہوئی کوئی کاہن کہہ کر ایک طرف ہو گیا کوئی جادوگر کہہ کر ایک طرف ہو گیا لیکن حضرت یعلا محبت کرنے والے پیار کرنے والے تھے حیرانی تو ہوئی طبیعت کا تقاضا ہے حیرت ہوتی ہے حیرانی کے سمندر میں غوطہ زن تو ہوئے لیکن دل سے اس بات کی گواہی دیتے تھے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے نا وہ عام آدمیوں کی طرح نہیں ہوتا وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو طاقت ہمت قوت سب کچھ عطا کر دا ہے نبی کی نگاہ عام نگاہ کی طرح نہیں ہوتی میرے آقا نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا میرے صحابہ میں جیسے آگے دیکھتا ہوں نا ویسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں سرکار کے علم کا کیا کہنا محبوب کے کمالات کا کیا کہنا سرکار کے معجزات کا کیا کہنا اللہ تعالیٰ جلال نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے عرف اعلی سب سے اعلیٰ سب سے اولہ بنا ہے ہم اس لیے تو کہتے ہیں نا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی ابو یعلا وہ خط لیے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہمارے کریما کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خط لیا پڑھا دیکھتے چلے جا رہے ہیں اور سرکار کی زبان پر دو جملے آتے ہیں مرحب با مرحب بل مرحبا مرحب مرحبا مرحب بل اخصا مرحب تبا خوش آدیپ میرا نیک بھائی تبا خوش آمدید یہ دو جملے سرکار کی زبان پر آئے یہاں اگر تھوڑی دیر کے لیے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین آپ غور کریں نا تو بہ ن خواہش کیا ظاہر کی تھی آقا مجھے اپنی امت میں قبول کر لیں اگر آپ کی زندگی میں میں زندہ ہوا نہیں آپ جب تشریف لائیں گے اس وقت اگر میں زندہ ہوا میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا خود سلام عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آؤں گا اور اگر مجھے وہ دور نہ ملا تو حضور اپنی امت میں بھی قبول کی دیئے گا فشا لیما مت کے دن میری شفاعت بھی فرمائیے گا یہ دو خواہ شاہ سرکار کہتے ہیں مرحبا تبا خوشآمدی خوش خوشآمدی خوش مطلب یہ حضور مجھے اپنی امت میں لے لیجیے گا سرکار گویا یہ کہہ کر یہ فرما رہے توبہ تجھے اپنی امت میں قبول کیا تجھے اپنی غلامی میں قبول کیا تجھے اپنے حلقہ احباب میں قبول کیا میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی ترن کے ناظرین واقعہ ہوا ایک ہزار سال پہلے یہ مکانات تیار ہوئے ایک ہزار سال پہلے سرکار کا سرکار کے نام خط لکھا گیا ایک ہزار سال پہلے اور یہ سلسلہ چلتے چلتے چلتے چلتے چلتے نسل بعد نسلن یہ منتقل ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے نبی یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مبارک دور میں آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم اللہ تعالیٰ جل جلال کیا, کیا نوازا کس کس انداز سے نوازا یقین جانیے اللہ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دور اللہ تعالی نے جب اپنا جلوہ اپنے محبوب کو دکھایا تو اس کے علاوہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس محبوب سے چھپائی جائے گی رب کریم نے اپنے پیارے خبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے نوازا یقین جانئے اللہ حضرت امام علیہ سنت کا وہ مبارک شعر جس میں آپ نے اپنے اور ہمارے عقیدے کی ترجمانی کی جب بھی ہم اپنے آقا کی ذات کو پڑھتے ہیں نا کسی بھی زاویے سے کسی بھی جہد سے اپنے آکھا کی عادات کو دیکھیں ان کے کمالات کو دیکھیں ان کے معجزات کو دیکھیں ان کے مبارک اقوال کو پڑھیں ان کے مبارک افعال کو دیکھیں نہیں کسی بھی زاویے سے اور کسی بھی جہل سے جائزہ لیں گے نا تو دل سے یہ آواز نکلتی محسوس ہوتی ہے کہ سب سے اولا و آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اعلی ہمارا نبی اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار بنائے اور رب کریم ہمیں سچی محبت سے توفیق عطا فرمائے اللہ کرے کہ ہم ان عاشقان رسول کا صدقہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے جلوے دیکھتے رہے رب کریم ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اپنے آقا کی محبت میں تڑپنے والا دل اور رونے والی آنکھا فرمائے یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر مولا مجھے تلاش اسی چشمے ترکی ہے آمین بجا نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم